مولانا اللہ علّطنا قان طکیم فل اللہ تعالیٰ فیشان حبیب و نبی اََََََََََ اللّہ و ملا اِكَطہ يس النبى يادينہ آمن صلى وسلم و تسلیمہ اللہ مسلى سعيد نولانا محمد علیہ واسٰ بى وبارک وسلم صلاۃ وسلمن عليكول اللہ صلی اللہ تعالى عليق وسلم اللہ تبارك و بطع قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان نبی اولا بالمن ممن انفسم و ازوا جہو کہ یہ نبی مسلمانوں کے ان کے جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں اس عیسایت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کا بھی تذکرہ فرمایا اور ان کی ازواج متحرات کا بھی تذکرہ فرمایا نبی کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کو جتنا اختیار اپنی جان پر ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ اختیار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانوں پر ہے اور نبی کے حوالے اور ان کے ازواج متحرات کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ مقدس خواتین مسلمانوں کی مائیں ہیں یہ ایک عورت کی چار حیثیتیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے عورت بیٹی ہوتی ہے پھر اس کے بعد بہن بنتی ہے پھر ماں پھر بیوی بنتی ہے پھر اس کے بعد ماں بنتی ہے ان چاروں حیثیتوں میں ان چاروں مراتب میں سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ ماہی کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المؤمنین کو ازواج متحرات کو طبقۂ نسواں کا سب سے اعلیٰ ترین مقام عطا کیا اور فرمایا و ازوا جوہ اماحات کے نبی کی بیویہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اسی طریقے سے مرد کی بھی چار حیثیتیں ہو سکتی ہے مرد سب سے پہلے بیٹا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ بھائی بنتا ہے پھر اس کے بعد ترقی کر کے شوہر بنتا ہے پھر اس کے بعد وہ باپ بنتا ہے لیکن مرد کے مراتب یہی ختم نہیں ہو جاتے مرد اور آگے ترقی کر کے مسجد کا امام بن سکتا ہے اپنے قوم کا قاضی بن سکتا ہے اور کسی قوم کی طرف پیغمبر بھی ہو سکتا ہے اور صاحب شریعت رسول بھی ہو سکتا ہے تو اگر امہات المؤمنین کو ازواج متحرات کو جس طریقے سے امہات المؤمنین یا ام المؤمنین کہا جاتا ہے اگر اسی طریقے سے نبی کو اب المنین کہہ دیا جائے تو اس میں ان کا کماحق احترام نہیں ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویوں کو تو تم ام المؤمنین ضرور کہو لیکن جہاں تک بات رسول کی ہے تو ماکانہ محمد العبا حدم رجالکم ولاکر رسول اللہ و خاطم النبیین کہ نبی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ باپ سے بھی آگے امام سے بھی آگے قاضی سے بھی آگے اور نبی سے بھی آگے مرتبہ رسالت پر وہ فائز ہے اور تمام انبیاء میں آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو اور ان کے ازواج متحرات کو یہ بلند مراتب عطا کیے اب اتنی بات کو جان لینے کے بعد آج ہمارا موضوع سخن ہے ازواج مطالرات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کی حکمتیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے با اتفاق علماء کرام گیارہ عورتوں سے شادی فرمائی اور بھی اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں جن میں سے چھ کا تعلق تو قبیلۂ قریش سے ہے ایک کا تعلق بنو اسرائیل سے ہے اور چار کا تعلق عرب کے مختلف قبائل سے ہے سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودہ بنت زماں سے نکاح فرمایا ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر اس کے بعد حجرت کا واقعہ پیش آیا جنگ بدر کے بعد سب سے پہلے آپ نے ام سلمہ سے پھر ان کے بعد جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا پھر جنگِ احد سے واپسی کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا پھر ایک واقعے کے بعد حضرت زینب بنتے جہیز سے نکاح فرمایا اور قبیلۂ غزب بنو مستلق سے واپس لوٹتے ہوئے آپ نے جو ہے حضرت سے نکاح فرمایا پھر اس کے بعد ام حبیبہ سے آپ کا نکاح ہوا پھر اس کے بعد جنگِ خیبر کے بعد آپ نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا اور ان کے علاوہ حضرت میمونہ سے بھی آپ کا نکاح ہوا اس طریقے سے امہات المؤمنین کی یہ تعداد کتابوں میں مذکور ہے اس تعداد کے حوالے سے بہت سارے مستشقین یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے تو خود گیارہ گیارہ بیویاں رکھی اور اپنے ماننے والوں سے یہ کہا کہ تم صرف چار بیویاں رکھ سکتے ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل کو لے کر کے انہوں نے حضور کے شان میں نازیبا کلمات کہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو قضائے شہوت اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ایک ذریعہ بتایا لیکن اس کی حقیقت کیا ہے تو اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے اور ان شادیوں کی حکمتوں کو پڑھیں گے تو ان کے اعتراضات آپ کو بالکل منصورہ ثابت ہوں گے اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اعتراضات محض تعصب کی بنیاد پہ عربوں مزاج سے نواقفیت کی بنیاد پہ اور اس دور کے حالات سے نواقفیت کی بنیاد پہ ان کے زبان سے ادا ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے فرمایا سبھی کو یہ معلوم ہے کہ اس نکاح کا پیغام حضور نے خود نہیں بھیجا تھا بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے ان کی امانت داری سے ان کی نیک نامی سے متاثر ہو کر کے خود پیغام بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے اور اپنے قبیلے کے کچھ بڑے لوگوں سے مشورہ کر کے اس نکاح کو منظور فرمایا اس وقت آپ کی عمر پچیس سال کی تھی اور حضرت صدیق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولاد انہی سے عطا ہوئی تھی اور یہ سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون تھی جنہوں نے حضور کے لیے اپنی جان کو اور اپنے مال کو قربان کیا تھا تو حضور نے ان کے احترام میں ان کی زندگی بر کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا ہجرت سے کچھ سال پہلے یا اعلان نبوت کے کئی سالوں کے بعد حضرت خلیجہ کا انتقال ہو گیا تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد شباب تھا یعنی 50 سال سے پچیس سال سے لے کر کے پینتالیس سال تک کی جو عمر تھی اس عمر میں آپ نے صرف ایک عورت کے ساتھ زندگی فرمائی کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کیا پھر جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو مسلسل تین سال تک آپ تنہا رہے آپ نے کسی سے شادی نہیں فرمائی ہجرت سے کچھ سال پہلے حضرت سودا بنتے سے نکاح کیا حضرت بنت بنتظما سے جو نکاح کیا تو حضرت بنت بنتظما کی عمر پچاس سال کی تھی اس وقت حضور بھی پچاسی سال کے تھے پچاس سال کی عمر میں آپ نے حضرت بنت بنتظما سے نکاح کیا اور ان سے نکاح کیوں کیا تو روایتوں میں یہ ہے کہ ان کے شوہر کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت میں گئی تھی اور واپسی کے وقت حبشات سے لوٹنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب غیر مسلم تھے تو اب حضرت سودا کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے خاندان میں کوئی اور مسلمان نہیں تھا اگر یہ تنہا رہتی تو بیوہ رہتی اور اگر اپنے قبیلے میں واپس چلی جاتی تو اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ ان کو اذیت پہنچائی جاتی تو حضور نے ان کے حال پہ رحم کرتے ہوئے ان سے نکاح فرمایا تو دراصل پچاس سال کی اس عمر دراز خاتون سے نکاح کرنا دراصل ایک طرح کی امداد ہے اور ایک طرح کا تعاون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا حضرت عائشہ سے نکاح کی وجہ کیا تھی اور حضرت حفصہ سے نکاح کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے اپنے چار خادموں میں سے دو خادموں کو یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی کو تو اپنا داماد بنا لیا تھا ان سے جو ہے نصبی تعلقات اور خاندانی تعلقات قائم ہو چکے تھے البتہ جو دو آپ کے خاص لوگ تھے ان سے کوئی اور تعلق نہیں تھا تو حضور نے ان سے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے یا ایک رشتہ بنانے کے لیے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک کا وطالعہ کا حکم تھا سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ حضرت عائشہ سے نکاح کریں اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عائشہ بہت زیادہ ذہین تھی اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسی معلمہ کی ضرورت تھی جو حضور کے انتقال کرنے کے بعد کئی سالوں تک زوجین کے مسائل کو اور اس مسائل کو لوگوں کے سامنے بڑے واضح اور تفصیلی طور پہ بیان کر سکے تو حضور نے اس کم عمر کی خاتون سے اس لیے نکاح فرمایا تاکہ حضرت صدیق سے ایک رپت بھی پیدا ہو سکے ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ ذہین عورت ہے جو آگے چل کے معلمہ کائنات بھی بنیں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کم عمر ہے تو حضور کے جانے کے بعد بھی کئی سالوں تک یہ زندہ رہیں گی اس طریقے سے اس زندگی کے جو مسائل ہو سکتے ہیں وہ ان کے توسط سے قوم تک جائیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ حضور نے جتنے عورتوں سے نکاح فرمایا وہ سب کے سب یا تو متلقہ تھی یا بیوہ تھی یا پھر ایک باندیا تھی حضور نے ایک جو ہے باقرہ عورت سے نکاح فرمایا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ اگر سیبہ سے نکاح کرنا سنت ہے تو باقرہ سے نکاح کرنا بھی سنت ہے تو حضرت عائشہ سے آپ نے اس لئے نکاح فرمایا پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس لوٹ رہے تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے نکاح فرمایا حضرت ام سلمہ سے نکاح کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ اولین مہاجرین سے تھے حضرت ابو سلمہ تو جنگ عہد میں شہید ہو گئے تھے لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ان سے نکاح فرمایا آپ نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا حضرت حفصہ سے نکاح کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ حضرت حفصہ کے شوہر جنگے بدر میں شہید ہو گئے حضرت فاروق اعظم کو بڑا قلق ہوا اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا آپ حضرت عثمان کے پاس گئے ان سے کہا آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا وہ دل برداشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے اور میں نے حضرت صدیق سے یہ کہا تو انہوں نے ایسا جواب دیا عثمان سے کہا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم و کرم جوش پہ آیا اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر کیا میں تمہاری بیٹی کے لیے ایسا شوہر نہ بدلا دوں جو عثمان سے زیادہ بہتر ثابت ہو اور میں عثمان کے لیے اور بیوی بھی شہید ان کی بیوی کا انتقال <سؤال> ہو چکا تھا حضرت رقیہ کا تو فرمایا اور ایسی بیٹی نہ بتلا دو ایسی بیوی نہ بتلا دو جو عثمان کے حق میں حفصہ سے زیادہ بہتر ثابت ہو پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کا نکاح میں کرتا ہوں اور میری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیتا ہوں اس طریقے سے حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننے اور ضنورین ہونے کا شرف حاصل ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشہ کاشا نایقدس سے قریبی تعلق پیدا ہو گیا تو آپ نے حضرت حفظہ سے جو نکاح فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے نکاح فرمایا اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے آپ نے نکاح کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جنگ میں کیا ہوا ایک جنگ میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس ان کی حصے میں ایک خاتون آئی جن کا ناب زینب بنت خزیمہ یہی آئی تو حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ آپ بدلے کتابت ادا کر دو اور اس کے بعد آزاد ہو جاؤ گی تم بدلے کتابت ادا کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اب یہ خاتون غلام بن کر آئی تھی اور اس کا کوئی نہیں تھا اس زمانے میں اس عورت کا کوئی نہیں تھا اس لیے کہ یہ غلام بن کے آئی تھی لیکن اس خاتون کو معلوم تھا کہ اس روئے زمین پہ ایک ایسی بارگاہ بھی ہے کہ ٹوٹ پڑتی ہیں بلائے جن پر جن کو ملتا نہیں کوئی یاور ہر طرف سے وہ پرما پھر کر تیرے دامن میں چھپا کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی یا رسول اللہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ بدلے کتابت ادا کر دو تو میں آزاد ہو جاؤں گی آپ میرے لیے کچھ انتظام فرمائے تو آپ نے حضرت ثابت بن قیص کو گلایا اور کہا کہ یہ خاتون میں تم سے خرید لیتا ہوں حضرت ثابت سے اس خاتون کو خرید لیا اس کے بعد حضور نے ان کو آزاد کیا اور اپنے عقدے لے لیا تو حضرت زینب بن تو خزیمہ سے بھی صرف ان کی دل جوئی کے لیے آپ نے نکاح فرمایا اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ یہ ابو ابو کی بیٹی تھی, تھی حا کے شوہر عبید اللہ تھے یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت میں گئی تھی حبشہ کے وہاں جانے کے بعد عبید نسرانی ہو گئے اب اس کے بعد جب یہ واپس لوٹ آئی تو اب دیکھتی یہ ہے کہ ان کے والد تو سخت کافر ہیں شوہر تو نصرانی ہو چکا ہے اب کیا کرے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا اس لیے کہ اس خاتون کا اور کوئی نہیں تھا اسی طریقے سے حضرت زینب بنتے جہش ان سے نکاح اس لیے فرمایا کہ حضرت زید بن ہارثہ کی یہ متعلقہ تھی اور اس زمانے میں یہ ذہن تھا لوگوں کا کہ جو متبنّہ بیٹا ہوتا ہے وہ سگے بیٹے کی طرح ہوتا ہے اور متبنّہ کی بیوی سے نکاح کرنا گویا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا یا بہو سے نکاح کرنا ہے تو اس غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ و تعالی کے حکم سے آپ نے زینب بنتے زہر سے نکاح فرمایا اسی طریقے سے اور بھی خواتین ہیں جس میں سے سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ بنو مص مستلق سے واپسی کے بعد غزبۂ بنو مستلق سے واپسی کے بعد آپ نے حضرت سے نکاح فرمایا حضرت جویری جو ہے کسی کی غلامی میں آئی تھی کسی کے حصے میں آئی تھی حضور نے ان سے نکاح فرمایا جیسے ہی نکاح فرمایا تو بہت سارے لوگ تھے قبیلہ بنو مستلق کے کئی لوگوں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا تھا حضور نے حضرت جوریہ سے نکاح کیا تو ان تمام لوگوں نے دیکھا اور یہ کہا کہ حضور نے جس خاتون سے نکاح فرمایا ہے ہمارے سارے قیدی جو ہے اسی خاتون سے تعلق رکھتے ہیں تو حضور کے احترام میں ان لوگوں نے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا جب جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی بنیاد پہ قبیلۂ بنو مستلق کے ساری قیدی ساری قیدی آزاد ہو گئے تو قبیلہ بنو مستلق جو اصلی جگہ پر جہاں تھا ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام نے ان کی بیٹی کو جو باندی بن کر گئی تھی جو غلام بن کر جو باندی بن کر گئی تھی اس کو جو ہے اپنے کاشانہ اقدس میں جگہ دی ہے اور ان کی وجہ سے سارے لوگ آزاد ہو چکے ہیں تو پورا قبیلہ بنو مستلق مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد قبیلہ بنو مستلق وہ قبیلہ تھا کہ جس سے ابو سفیان کا بڑا گہرا تعلق تھا اور ابو سفیان جو ہے ہمیشہ انہی کی مدد سے حضور کی مخالفت کرتے تھے جیسے ہی قبیلہ بنو مستلق اسلام لے آیا تو ادھر ابو سفیان کی طاقت کمزور پڑ گئی جب ابو سفیان کی طاقت کمزور پڑ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جزیرۃ العرب سے لے کر کے پورے روم اور شام تک کے سارے دروازے کھل گئے آپ نے اس وقت کے تمام سلاطین اور عمرہ کو خط لکھے اور سب کو اسلام کی طرف بلایا تو یہ ایک نکاح کا معاملہ ہے جو اسلام کی تبلیغ کا ایک عظیم سبب اور ذریعہ بن گیا تو آپ خود اندازہ لگائے کہ جس رسول نے یہ شادیاں کی ہو اور 50 سال کے بعد یہ شادیاں کی ہو اس رسول کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب کرنا یہ عقل سے گری ہوئی بات ہے اور تاریخ سے ناواقفیت کی دلیل ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام عورتوں سے اس لیے نکاح فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ بی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کیسے قائم کیا جا سکتا ہے گھریلو اور ازدواجی مسائل لوگوں کو معلوم ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عورتوں سے نکاح فرمانے کے بعد بھی اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دیے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف تمتو حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اس کو میں سنانا چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے وما جنتے کو انل ہوا ان إِلَّا اللہ واحو نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو شوہر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو شوہر کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا تو حضور نے جتنی بیویوں کے بارے میں قبل تو کہا ہوگا یقیناً اللہ ہی کے حکم سے کہا ہوگا تو حضور کا یہ سارا عمل اللہ کے حکم سے تھا آپ نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں فرمایا اور قرآن نے یہ بھی کہا ترجیح منتشا و منہ وطی علیہ کا اے نبی ان بیویوں میں سے جس کو چاہے اپنے قریب کر لیں اور جس کو چاہے الگ کر دے تو جب کوئی عورت سے اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کے نکاح کرتا ہے تو کبھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن اللہ تبارک کا بطالہ کے حکم سے آپ نے نکاح کیا تھا اسی لیے آپ نے تمام ازواج متحرات کو بلا کر حکم دیا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ رہو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہو تو چھوڑ کے چلی جاؤ تو سارے امہات المؤمنین المن بیک زبان کہتی ہے یا رسول اللہ ہم آپ کا دربار چھوڑ کر کے کہیں نہیں جائیں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواجِ مطالعات سے متعلق یہ کچھ معلومات تھی اور یہ وہ خواتین تھیں جو اسلام لانے سے پہلے آپ کے بارگاہ میں آنے سے پہلے عرب کے مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھی ان میں سے کوئی متعلقہ تھی کوئی بیوہ تھی اور کوئی باندی تھی لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ان پر پڑی تو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر انہیں انمول کر دیا اور یہ امہات المؤمنین بن گئی اور ان کے توسط سے سارے دنیا میں جو ہے علم حدیث کا فیضان عام ہوا اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہیں کہ حضرت ابن عباس بلکہ دنیا بھر کے سارے علماء محدثین فقہ انہی کی بارگاہ سے اقتصاب فیض کرتے ہیں اور ان کے بیان کردہ احکام اور مسائل سے سارے لوگ اپنی زندگی کے مسائل حل کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق بانو شریعت پہ سلام و صلی اللہ علیہ خیری خلق ہی سیدنہ و مولانا محمد علیہ واسط نہیں السلام علیکم